فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ عز اس پر دس رحمتیں بھیجتا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وبارک وسلم اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اس سلسلے میں شرکت کی سعادت حاصل کیجیے میٹھے میٹھے اسلام بھائیو ماہ ملاد ماہ ربی الاول ماہ ربیع النور کا آغاز ہو چکا الحمد للہ آج چوتھی شب ہے اس کی یہ وہ ماہ مبارک ہے جس میں اللہ تعالی نے ہمیں اپنا محبوب عطا فرمایا سبحان اللہ محبوب عطا فرمایا اس کا بیان قرآن پاک میں فرمایا سنیے پاراچار سورہ علی عمران آئٹ نمبر 164 میں ارشاد ہوتا ہے ترجمہ کندولیمان بے شک اللہ کا بڑا احسان ہوا مسلمانوں پر کہ ان میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا نصیب چم ہے فرشیوں فرشی کے عرش کے چاند آ رہے ہیں نصیب چم کے پلش رہے ہیں اور زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کیا قاعدہ ہے زمانے بھر میں یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا تو نعمتیں جن کی کھا اکالی سلاط السلام کی ولادت پاک آپ کا دنیا میں تشریف لانا تمام نعمتوں کی اصل ہے اور اللہ تعالی نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اس کی نعمتوں کا بیان کریں اظہار کریں چرچا کریں جی ہاں فورت الحا نمبر گیارہ میں ارشاد ہوتا ہے ترجمہ کنزلیمان اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کی نعمت ہیں الحمد اس نعمت کا چرچا کرنے کا یہ سلسلہ ہے کہ مسلمان اکالی صلاح وسلام کی آمد پر خوب خوب خوشیاں مناتے ہیں کس طرح صدقہ و خیرات کر کے جشن ولادت منا کر محفل نات کا انعقاد کر کے فضائل مصطفیٰ بیان کر کے ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر کے نئے کپڑے سلوا کر گھر سجا کر جھنڈیاں لگا کر جھنڈے لگا کر مسلمانوں کو کھلا پلا کر خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور مدنی چینل کے ناظرین ہمیں وہ محبوب اتا ہوا کہ جس کی رضا ان کا رب چاہتا ہے سبحان اللہ الحضرت حضرت کتنا پیارا شیر ہے اسی شیر کے دوسرے مصرے پر اس سلسلے کا نام رکھا گیا ہے خدا کی رضا عالم خدا کی رضا دو عالم خدا چا رضا محمد صل اللہ, علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی رضا چاہتا ہے کیا شان ہے ہمارے بارویں والے آخا کی سبحان اللہ مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ نبی کریم رعف رحیم محبوب رب عظیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دونوں دستے مبارک اپنے گورے گورے پیارے پیارے سونے سونے ریشم سے زیادہ نرم تمام خوشبوؤں سے زیادہ محتر خوشبودار ہاتھ دعا کے لیے بلند کی امت کے حق میں رو کر دعا کی کیا شان ہے ہمارے آقا کی ہم سو جاتے ہیں آقا ہماری یاد میں روتے ہیں ہم گناہ کرتے ہیں آقا ہمارے گناہوں کی بخشش کے لیے رب کی بارکاہ میں التجائے کرتے ہیں آپ ہم پر بڑھ کر ہم سے مہربان آپ ہم سے بڑھ کر ہم پر مہربان ہم کریں جرم آپ رحمت کیجیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں امت کے حق میں رو کر دعا کی عرض کی اللہ امتی امتی اللہ تبارک و تعالی نے جبریل امی علیہ السلام کو حکم دیا کہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاؤ پوچھو رونے کا کیا سبب ہے اللہ تعالی خوب جانتا ہے جبریل امی اللہ تعالی کا رب العالمین کا حکم پا کر حاضر ہوئے رحمت اللہ علمی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام حال بتایا غم امت کا اظہار کیا جبریل امی علیہ السلام نے اللہ تعالی کی بارگاہ عرض کی تیرے حبیب یہ فرماتے ہیں باوجود کے اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے اللہ تعالی نے جبریل امی علیہ السلام کو حکم دیا میرے محبوب سے کہو ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں عن قریب راضی کریں گے آپ کو گرا خاطر نہ ہونے دیں گے حدیث شریف میں ہے جب یہ آیت نازل ہوئی کون سی آیت سنیے کون سی آیت سورت الدح آیت نمبر پانچ مفتی احمد یارخا نعمی رحمتہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ سور علم نشراخ سورت الحا پڑھنے سے دل میں عشق رسول پیدا ہوتا ہے سبحان اللہ اور حقیقت یہ ہے کہ سارا قرآن میرے نبی کی نعت ہے قرآن پڑھتے جائیں نبی سے محبت بھی بڑھتی جائے گی کسی پنجابی عاشی کے رسول نے کہا دسوں میں سونی شان آپ تاریف سارا کو آپ کی تاریف میں سارا قوران پڑ کے تو ویک پڑ کے تو ویک جڑا مرضی سی پارا جیڑا مرضی سی پارا قسم خودا دی منو خود نالو پیارا کالیاں والا دکھی دلاں سہارا کالیاں زلفاں والا دکھی دلاں قسم کسم دی منو اب نالو پیارا ہمارے اکالی سلا تو سلام جب یہ آیت نازل ہوئی کون سی آیت والے کرو کا پتا اور بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے دنیا و آخرت میں اللہ تعالیٰ تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے اور سبحان اللہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اولین و آخرین کا علم عطا فرمایا آپ کا حکم جاری و ساری ہے آپ کو فتوحات عطا فرمائیں کمال نفس عطا فرمایا سبحان اللہ آپ کی امت کو بہترین امت بنایا اللہ تعالیٰ نے آپ کو شفاعت عامہ خاصہ اور مقام محمود وغیرہ جلیل نعمت عطا فرمائی اور جب یہ آیت نازل ہوئی صدر الفاظ تفسیر خزائن العرفان میں اس آیت کے تحت لکھتے ہیں جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ ہم آپ کو جب یہ آجن آجن آیت نازل ہوئی اور بے شک قریب ہے تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک میرا ایک امت بھی دوزخ میں رہے گا میں راضی نہیں ہوں گا صدقی یا رسول اللہ, صدر اللہ فاضل مفتی نئیم الدین مراد آبادی رحمتہ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں آیت کریمہ صاف دلالت کرتی ہے اللہ تعالی وہی کرے گا جس میں رسول راضی ہوں اور احدیث شفا سے ثابت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اسی میں ہے کہ سب گناہ گاران امت بخش دیے جائیں تو آیت تو حدیث سے قطری طور پر نتیجہ نکلتا ہے کہ حضور کی شفات مقبول ہے اور حسب مرضی مبارک گناہ گاران امت بخشے جائیں گے سبحان اللہ مدنی چل کے ناظرین اپنے نبی کی شانیں عالی پر غور تو کیجیے کیا عظیم الشان رتبہ ہے جس رب عزم جل کو راضی کرنے کے لیے تمام مقربین تکلیفیں برداشت کرتے ہیں محنتیں اٹھاتے ہیں اس حبیب اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے عطائے عام اللہ تعالی فرماتا ہے سبحان اللہ خدا کی رضا چاہتے دعلم خدا چاہتا ہے رضا the صورت الحا میں اس آیت کے بارے میں حضرت امام ابو منصور محمد بن محمد ماتوریدی سمرکندی حنفی علی رحمت اللہ کبی لکھتے ہیں دنیا میں اللہ تعالیٰ آپ کے ذکر اور شرف کو بلند کرے گا آپ کو دشمنوں پر غلبہ عطا فرمائے گا دشمنوں پر فتح اور نصرت عطا فرمائے گا اللہ تعالی آپ کا دین اطراف عالم میں پھیلائے گا آخرت میں آپ کو تمام نبیوں پر فضیلت عطا فرمائے گا آپ سے پہلے کوئی شفاعت کے لیے لب کشائی نہیں کرے گا حمد کا جھنڈا آپ کے ہاتھ میں ہوگا اور مقامی محمود پر آپ ہی فائز ہوں گے آپ سے پہلے کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا نہ آپ کی امت سے پہلے کوئی امت جنت میں داخل ہو سکے گی حوض کو سر آپ کے حوالے ہوگا اور اس دن آپ کی عزت اور عظمت دیکھنے والی ہوگی مفسرین نے کہا سب سے زیادہ امید افزا یہی آئے ہے سعودی کوئی کربو کا فتح کیونکہ اس میں اللہ تعالی نے یہ وعدہ کیا کہ وہ آپ کو اتنا دے گا کہ آپ کو راضی کر دے گا اور آپ اس سے راضی نہیں ہوں گے کہ آپ کی امت دوزخ میں جائے سحیان اللہ بولو مشکل کشا کر رم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت ہے اس آئے سے مراد آپ کو آپ کی امت کی شفاعت کا منصب فرمانا ہے سبحان اللہ تو اس آیت کو سب سے زیادہ امید افزا آیت بھی قرار دیا گیا اور ایک روایت میں ہے کہ ہمارے آقا بارہویں والے مصطفیٰ ہاشمی داتا مکی مدنی مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی امت کی شفاعت کرتا رہوں گا حتہ کہ یعنی یہاں تک کہ میرا رب وجل ندا فرمائے گا اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ راضی ہو گئے میں کہوں گا ہاں اے میرے رب میں راضی ہو گیا سبحان اللہ تو ہماری اکالی سولا اسلام کی رضا کیا ہے کہ آپ کی تمام امت جنت میں داخل ہو جائے میں تو کیا میرا سایا نہ جائے گا کیونکہ مستعفی سے دیکھا نہ جائے گا سبحان اللہ تو حضرت نے کتنی عشق بھری بات کہی اور کیسے بزرگوں کی بات کو اپنے شعر میں نظم کر دیا خدا کی رضا چاتی دعم خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ جس سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے اللہ تعالی بھی اس سے خوش ہو جائے گا اور آقا علیہ صلاۃ و سلام جس سے ناراض ہو جائیں ان کا رب اس سے کبھی بھی خوش نہیں ہوگا برادر اعلی حضرت حسن رضا خان علی رحمۃ الرحمان کتنی پیاری بات نظم کرتے ہیں جناب مصطفیٰ ہوں جس سے ناخوش چناب مصطفیٰ ہو جس سے ناخوش نہیں ممکن کہ ہو اس سے خدا خوش اللہ کے محبوب علی سلا تو السلام جس سے ناراض ہو جائیں نہ اٹھ سکے گا قیامت اللہ خدا کی قسم جس کو تو نے نظر سے گرا کر چھوڑ دیا متی چلن کے ناظرین اللہ نے اپنا محبوب ہمیں اس ماہ مبارک میں عطا فرمایا خوب خوب, خوب خوشیاں کیجیے شریعت کے دائرے میں رہ کر غیر شرع معاملات نہیں کرنے یہ خوشیاں منانے والوں کو انشاء اللہ خوشیاں عطا کی جائیں گی جو آقا علی سلاط وسلام کا جشن ولادت منائے گا اس کو کیا خوشیاں ملیں گی سبحان اللہ ہمارے بزرگوں نے اس بارے میں فرمایا حضرت امام قستلانی جنہوں نے بخاری شریف کی شرح لکھی وہ لکھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے مہینے میں مسلمان ہمیشہ سے محفلیں منعقد کرتے ہیں اس میں کیا کرتے ہیں اس میں آقا کا ذکر کرتے ہیں آکا کی ولادت کا ذکر ہوتا ہے کہ اس وقت کیا کیا روشنیاں پھیلیں کس طرح کی خوشبوئیں پھیلیں اور کیسے انوار و تجلیات کی بارش ہوئی اکلیط اسلام کے اوصاف بیان کیے جاتے ہیں آپ کے معجزات بیان کیے جاتے ہیں دعوت احترام کرتے ہیں ان راتوں میں انواع و اقسام کی خیرات کرتے اور خوشی کا اظہار کرتے ہیں نئے کاموں کی زیادتی کرتے آئے ہیں ملاج شریف پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں اور اس کی برکت سے ان پر اللہ تعالی کا فضل و کرم ظاہر ہوتا ہے جو آکا کی خوشی منائے گا اس پر اللہ کا فضل و کرم ظاہر ہوگا ہم خوب خوشیاں منائیں جشنیں ولادت منائیں جھنڈے لہرا کر چراغاں کر کے نئے کپڑے سلوا کر سب کا خیرات کر کے ناطے پڑھ کر سن کر سنا کر مگر سب شریعت کے دائرے کے اندر رہ کر وہ شریعت کے دائرے کے اندر کیا رہنا ہے کسنا رہنا ہے اس صبح بہارا میں امیر علیہ سنت نے رسالے میں لکھ دیا ہے اور مدین چند کے ناظرین مس کی تحریک امیر سنت کی جانب سے چلی ہے آئیے اکالی سلا والسلام اسلام کی اس بہت پیاری سنت مسواک کی فضیلت میں آپ کی خدمت میں ارض کروں سعید امام شافعی علی رحمت اللہ کبی فرماتے ہیں چار چیزیں عقل بڑھاتی ہیں چار چیزیں عقل بڑھاتی ہیں نمبر ایک فضول باتوں سے پرہیز نمبر دو مسواک کا استعمال نمبر تین نیک لوگوں کی صحبت نمبر چار اپنے علم پر عمل کرنا عقل بڑھتی ہے فضول باتوں سے بچنے سے عقل بڑھتی ہے مسواک کے استعمال سے نیک لوگوں کی صحبت سے اپنے علم پر عمل کرنے سے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ مسواک استعمال کرتے رہیے سنت کا ثواب ملے گا منہ کی صفائی حاصل ہوگی نماز کا عجر بڑھ جائے گا اللہ کی رضا حاصل ہوگی ساتھی ساتھ ہی ساتھ انشاءاللہ اللہ اقل بھی بڑھے گی اللہ تبارک و تعالی ماہ میلاد کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے آمین بجاہ ہند نبیل امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم